اسلامک وائس ڈیجیٹل ساؤنڈ اسٹوڈیو پاکستان میں اسلامی ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ تلاوت، حمد و نعت نظمیں اور تقریر ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں اور دینی اجتماعات کی اسٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سی ڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے معیاری ادارہ اسلامک وائس رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر پندرہ سو تین نشاد آباد فیصلہ آباد فون نمبر صفر تین سو تینتیس چھ پانچ دو پانچ تین سات صفر صفر علی محترم بھائی اور دوستو یہ جہانی کائنات خوش مادی قوانین ہیں جن کے تحت اللہ تعالی نے چلایا ہوا ہے سورج کا نکلنا چاند کا طلوع اور غروب گھٹنا اور بڑھنا ہواؤں کی گردش موسموں کا بدلنا یہ جی بھی اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے یہ خود بخود نہیں بنا ذالک تقدیر العزیز العلیم یہ جی اس سب پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے رب کا بنایا ہوا ایک نظام ہے الشمس و تجریل مستقر اللّہ ذیل تقدیر العزیز العلیم ولقمر قدر نا مناز الحطہ لشمس القمر ولاب النہار وکلفی فلکین یسب جو میں نے پہلے کہا تھا اسی کی یہ ترجمانی ہے قرآن پاک سے دوسری ارشاد فرمایا یش اللہ یقل بہ و خطیفہ لشم ثول قمر وجوم الله رب العالمی سورہ چاند ستارے سب اس کے تابے ہیں مقلوب بھی اس کی ہے حکومت بھی اس کی ہے وہی ہے بابرکت پالنے والا رب دن رات کا آنا جانا موسموں کا بدلنا جیسے اس کے لیے نظام ہے ایسے ہی انسانی حالات واقعات محبت نفرت عزت ذلت بلندی پستی یہ فتح شکست عروج زوال اس کا بھی ایک اللہ تعالیٰ کے ہاں قانون اور دستور ہے دنیا کے لحاظ سے بھی آخرت کے لحاظ سے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی اور ناکامی کا جو معیار ہے وہ انسان سے انسان کے جسم سے نکلنے والے عمل کو ٹھہرایا ہے آخرت کی کامیابی جنت کا ملنا اس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم سے نکلنے والے عمل کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اس کے حالات بھی اسی اعمال کے تحت وجود میں آتے ہیں کوئی قوم صفحۂ ہستی سے اس وجہ سے نہیں مٹی تھی کہ ان کے پاس غلہ ختم ہو گیا تھا ان کی زراعت ختم ہو گئی تھی ان کی تجارت ختم ہو گئی تھی کسی قوم کا اس وجہ سے ہلاک ہونا پرانے پاک میں نہیں آیا جو قوم بھی ہلاک ہوئی ہے وہ اس وقت اپنے عروج پر تھی اپنی انتہا پر تھی اور ان کے دعوے تھے من اشد اشدمن ہوا کوئی ہم سے طاقتور ہے تو دکھاؤ فاطینہ بیما تعیدنا ان کن تو لا بذاب جس سے ہمیں ڈرا رہے ہو تب ظاہر کوئی کمزور آدمی تو یہ نہیں کہہ سکتا یہ تو کوئی طاقتور ہی کہے گا لو فاطینہ لو بیما تغدنا جس سے ہمیں ڈراتا ہے جس کا تو کہتا ہے میرے اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے لے کے آو سچے ہو تو دکھاؤ کہیں تو یہ قوموں کے دعوے تھے جب اللہ نے ان کو پکڑا فرون یوں کہہ رہا ان رب و کم میں ہوں میں ہوں رب اعلیٰ نمرود کہہ رہا انا احی و امیت زندگی موت میرے ہاتھ میں ہے قوم سبا کی کہانی سنائی جا رہی ہے جنتان عن یمین ان و شمال ان کی زراعت ایسی تھی کہ سارے ملک یمن میں ایک بالشت ٹکڑا بھی خالی نہیں تھا خوش کا سبزہ سبز سبزئی باغات پھل غلے زراعت نے کتنی ترقی کی ہے آج کوئی ذمہ داری یہ ہمت نہیں کر سکتا کہ لوگوں سے کہے کہ جو مرضی میرے باغ سے لینا چاہے لے جائے لیکن یمن میں عام اعلان تھا جو آئے جتنا لے جائے کوئی پرواہ نہیں اتنا تھا تو جن قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا یہ ان کی میں آپ کے خدمت میں اشارے پیش کر رہا ہوں یہ اس وقت ہلاک ہوئیں جب یہ اپنے عروج پر تھے طاقتور تھے تو پھر یہ ہلاک کیوں ہو گئے چونکہ آج کا علم تو یہ کہتا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس جس کے پاس پیسہ ہے اس کی عزت ہے جس کے پاس ٹیکنالوجی ہے اس کی عزت ہے اس کی بڑائی ہے اور باہر کے ماحول میں کچھ ہو بھی ایسا ہی رہا ہے اس لیے بھی دھوکا لگ جاتا ہے یہ جو باہر ہو رہا ہے یہ اللہ کی مہلت کا دور چل رہا ہے یہ وہی دور ہیں جب قومیں کہتی تھیں ہے کوئی ہمارے مقابل ہے کوئی ہمسر ہے کوئی ہم جیسا ہے کوئی ہم سے ٹکرانے والا یہ آج وہی دور چل رہا ہے کہ اللہ کی ڈھیل کو وہ اپنی طاقت سمجھ رہے ہیں المتر کئی ففال رب کا بےآ ذرا غور تو کرو ایک قوم آئی تھی آگ ارام تلعمات ان کے قد تھے ستونوں کی طرح لمبے الم یغ لق مصا فل بلات اس ایک قوم کو میں نے ساری نسل انسانی سے مختلف پیدا کیا تھا لم یغ لق مصاحا فل ان جیسا ہم نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا تھا یہ کیسے تھے نہ یہ بوڑھے ہوتے تھے نہ بیمار ہوتے تھے نہ بال سفید ہوتے تھے نہ نظر کمزور ہوتی تھی نہ کان پہ آلے لگتے تھے نہ لاٹھی ٹیک کے چلتے تھے اور عمر ان کی اوسط عمر تھی چھ سو سات سو سال اوسط عمر جیسے ہماری چالیس پینتالیس ان کی اوسط عمر چھ سو سات سو سال نو سو سال تک بھی گئے تو کوئی بیمار نہیں ہوتا تھا اتنی س... اس پوری زندگی میں کوئی بیمار نہیں ہوتا تھا طاقتور ایسے تھے کہ درخت کو ایک ہاتھ سے پکڑ کے اکھاڑ لیتے تھے ہم سے اپنا بال نہیں اکھاڑا جاتا وہ پورا درخت اکھاڑ لیتے تھے ایسے تقرر کو وہ سمود اللہ عجاب و ایک قوم آئی سمود کی جنہوں نے پہاڑوں میں گھر بنا دی جن کو اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہے تب تخدون مسان عل عل گھر تو ایسے بنا جیسے ہمیشہ ویزا بطشتم بطشتم جب بارین حکومت ہاتھ میں آ گئی ہے تو ظالم بن گئے ہو یہ ایک ہی آیت میں تین قوموں کی کہانی اور فرعون جو سولیوں پہ لٹکاتا تھا یہ تین اللہ تعالیٰ نے مجرم پیش کیے ہیں کیا ان کو دیکھ لو یہ اپنے زمانے کے بڑے طاقتور بڑی یہ سپر پاورز تھیں پھر ان کی ان کو اللہ نے مہلت دی اس محلت کو یہ اپنی طاقت سمجھے پھر یہ اکڑ گئے پھر یہ اللہ سے ٹکرانے لگے ان پر قرضہ کوئی نہیں تھا ان پر قرضہ کوئی, کوئی نہیں تھا ان پر کوئی آئی ایم ایم آئی ایم ایف نہیں تھا ان کو کہیں سے ٹیکنالوجی لینی نہیں پڑتی تھی ان کے مشیر باہر سے نہیں آتے تھے ان کو کہیں کہ س... کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے سے. ان کے ہاتھ میں زمین کی لگام اللہ نے جو نبی ان کو دعوت دے رہا تھا ان کو کیا کہتے بل یعنی وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ منہ سنبھال کے بات کرو اس ساری آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ نبی سے کہہ رہے ہیں ذرا منہ سنبھال کے بات کر کن سے بات کر رہے ہو جانتے نہیں ہو ہم کون ہیں اور جو تمہارے ساتھ ہیں یہ غریب فقیر لوگ جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہمیں دھمکانے آئے ہو یہ ہے کفین ولیدہ فعلطی فعال فَعَلَتَ فَعَلْتَ یہ پہلی بات نو علیہ السلام کی قوم کی میں نے آپ کو بتائی اب فرعن کی بات بتا رہا ہوں موسیٰ السلام کو یوں کہہ رہا ہے ہماری بلی ہمیں میوں یہ ساری اس کا اس کا اگر میں محاورہ ترجمہ کروں اردو ہاں کی زبان میں تو یہ بنتا ہے کہ فرعون موسی علیہ السلام سے کہہ رہا ہے ہماری بلی ہمیں میوں میرے ہاتھوں کا پلا ہوا مجھے کہتا ہے کہ میری مان کے چل میرے گھر کا پلا ہوا مجھے کہتا ہے میرے تابع ہو؟ کچھ تمہیں ہوش ہے لَئِنِ مل کوئی ادر ادر کی بات کی تو اٹھا کے جیل میں پھینک دوں گا اتنی حیثیت تھی فرون کے سامنے علیہ السلام کی حیثیت کے لحاظ کوئی تناسب نہیں بلکہ مجھے بہت عرصہ ہوا میں نے ایک تفصیل میں پڑھا تھا کہ علیہ السلام جب دعوت دینے کے لیے گئے فرعون کو تو تین دن ان کو دربار میں جانے نہیں دیا کسی نے ایسی حیت تھی تین دن تک داخل نہیں ہو سکی چوتھے دن جا کر کسی ہیلے بہانے سے پہنچے رسائی ہوئی تو اب ایک دنیاوی ظاہری لحاظ سے اتنی چھوٹی حیثیت جو نظر آ رہی ہو وہ آدمی ایک دم دنیا کے اس طاقت سے کہے جو میں رب ہوں ہاں بھائی سیدھا ہو جا تو کیا اسے گے دیکھو یہ کیسا پاگل دیوانہ ہے یہی کچھ ہمارے نبی سے کہا جا رہا مالِ الرسول الاسواق اس کے پیچھے چلیں جو سودا لینے خود جاتا ہے نوکر بھی کوئی نہیں اس کا تو جو سودا لینے خود جا رہا ہے گھر کا سامان لینے خود جا رہا ہے اس کے پیچھے چلیں ہماری سرداریاں کہاں جائیں گی پھر عظيم. کسی بڑے سردار پر نبوت کیوں نہ اسی یتیم پہ آنی تھی اور کسی بڑے سردار پہ آتی اس کے گھر میں کہاں سے آ گئے نبی حسم میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے اور مال میں سب سے نیچے ہوتا ہے عام طور پر کبھی اس کے برعکس بھی ہوا لیکن عام طور پر ایسے اللہ تعالی کے لیے کوئی مشکل تو نہیں تھا کسی غنی کے گھر میں پیدا کر دینا لیکن ایک فقر اور پر ایک یتیمی چھ ماہ پہلے باپ اٹھا لیا اور چھ برس کی عمر میں مدینہ گئے ہوئے ننہال کو ملنے کے لیے اور واپسی کا سفر ہے ابوا لکھ و دک سہارا ہے لکھ و دک سہارا آج بھی وہاں آبادی کوئی نہیں کبھی بدو وہاں آ جاتے ہیں دائیں بھائی اس صحرا کی فحشت جہاں انتہا پر تھی وہاں ماں کو اٹھا لیا چار دن پہلے سفر وہاں سے دو دن کا سفر تھا مکے کا دو دن کا سفر دو یا تین دن تو ایک چار دن پہلے وہاں سے چلواتے مکے پہنچا کے تو موت آتی بالکل وحشت اور تنہائی تھی تو حسانہ نے ایسے آخری نظر ڈالی بیٹے پر ہی اور اس وقت آپ کی عمر چھ سال آپ ایسے غمگین بیٹھے ہوئے ماں کو دیکھ لے تو پھر فرمایا کہ میں تو جا رہی ہوں پر اپنے پیچھے ایسی نشانی چھوڑ کے جا رہی ہوں جس کا نام سارے عالم میں چمکے گا وہ جنگل میں ماں کو موت دے دی تھی تنہا امن کے ساتھ سارا سفر روتے روتے گزرا دو دن کا تھا تین دن کا تھا کوئی اتنا ہی سو ڈیڑھ سو کلو ہے جو آج کل کا روڈ بنا ہوا ہے اس سے نیچے اتر جائیں تو کوئی ستر کلو میٹر اندر کچا ریت کا سارا ہے جی سڑک کوئی نہیں وہاں جا کے ابوا آتا ہے ابوا تو شروع سے لے کر نبوت ملنے تک کوئی ایسی شان و شوکت نہیں اور ایک دم آپ نے للکارا سارے عالم کو تو مذاق توڑنا تھا ذرا دیکھ تو صحیح اپنا آپ تو دیکھ ہے کیا تو میرے بھائیو یہ قرآن قوموں کی داستان بتا کر یہ سمجھاتا ہے کوئی قوم اس وجہ سے نہیں ہلاک کوئی کا ٹیکنالوجی تھوڑی سی مطلب صفح ہستی سے ہی مٹ جائے فقر کی وجہ سے بھوک کی وجہ سے دشمن کے مسلط ہونے کی وجہ سے ایسا نہیں اللہ نے جو پکڑا ہل تراقیہ کتنا چیلنج ہے لهم من با یہ قومیات کے بارے میں اللہ تعالی فرمائے ہے کوئی باقی بچا ہے کوئی باقی بچا ایسے اللہ نے گاجر ملی کی طرح کاٹا جو بھی مولی صاحب بیان فرما رہے تھے قومیات کا تھوڑا سا تذکرہ کیا قوم سمود کے بارے میں فرمایا فن غور غور سے دیکھو کئی فکانہ عاقبت بت و مکرہ سمود کی سنت و حرفت ان کی تدبیریں ان کا مکر و فریب کچھ کام آیا کیا ہوا اَنَّ برباد کر دیا فتل ان کے گھروں کو باقی رکھا جاؤ دیکھو اون پڑے ہیں خالی پڑے ہیں کے سوا کسی کا گزر نہیں ہے کچھ نہیں کیوں ہلاک ہو گئے وہ پاکستان کی طرح مقروض تھے ٹیکنالوجی تھوڑی تھی نہیں عروش پر عروش پر امرنا لیلن او فجالم تب سے شعیٰ جب اپنے نشے میں طاقت میں تکبر میں روش پر ہوتے تھے تو اچانک کسی شام کو اچانک کسی سویر کو میرے عذاب کا دہانہ کھلتا تھا اور عذاب کے کوڑے برستے تھے اور عذاب کی بجلیاں کوندتی تھیں اور تمہارے رب نے انہیں ایسے کر کے دکھا دیا جیسے کبھی کچھ تھے ہی نہیں یہ قانون قدرت ہے انسانی حالات میں میں قوموں کے کس سے نہیں سنانا چاہتا صرف جو میں نے بات کی تھی اس کے مدلل کرنے کے لیے کہ قوموں کے عروج و زوال عزت و ذلت کامیابی ناکامی کبھی ایک قانون ہے جیسے اس کائنات کا ایک مادی قانون ہے انسانوں کے لیے ایک روحانی قانون ہے وہ یہ ہے جس کو حدیث قدسی میں کہا انداط و, و ادا ولی سل برکتی آیا میرے بندے جب میری مانتے ہیں میں خوش ہو جاتا ہوں جب خوش ہوتا ہوں تو برکت دیتا ہوں جب برکت دیتا ہوں تو لا محدود دیتا ہوں اس کی کوئی حد نہیں ہوتی ادا اوسی تو اور جب میری نافرمانی کرتے ہیں اسلام آباد والے تو میں ناراض ہو جاتا ہوں پاکستان والے کریں کوئی بھی کرے میں ناراض ہو جاتا ہوں غد تو جب ناراض ہوتا ہوں تو لعنت برساتا ہوں غصہ میری لعنت ان کی ساتھ ساتھ پشتوں تک چلتی چلی جاتی بھائی یہ بات ہم اپنے آپ کو بھی سمجھانا چاہتے ہیں ساری دنیا کے مسلمانوں کو سمجھانا چاہتے ہیں جہاں وہ عزت دیکھ رہے ہیں وہاں کوئی نہیں جہاں وہ ذلت دیکھ رہے ہیں وہاں ذلت نہیں ہے ساری دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کا دستور اس کی اطاعت ہے اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا اور اس کے طریقوں پر چلنا ہے اس پر قوم آ جائے فرد آ جائے قبیلہ آ جائے شہر آ جائے دنیا بھی اس کی آخرت بشت جو اس سے ہٹے گا اگر وہ کافر ہے تو اللہ اس کو اور مہلت دے دے چھٹی جیسے جو بچہ سکول نہیں جاتا اس کو کون کہے گا جاؤ سکول اس کی چھٹی ہے اس کے لیے جہل مقدر ہے وہ چھولے بیچے گا ریڑھی لگائے گا بوٹ پالش کرے جسے کچھ پڑھنا ہے اس کی تو چھٹی ختم اسے تو جانا ہے نہیں جائے گا تو پٹائی ہوگی اور اور ماں باپ پٹائی کریں گے جنہوں نے جنا ہے جنہوں نے ہاتھوں میں پال پوس کے اس عمر تک پہنچایا ہے وہ ماریں گے اس کو وہ بچہ اپنی کمزور نفسیات کی وجہ سے کہتا ہے میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے بڑی زیادتی ہو رہی ہے میرے ماں باپ مجھے مارتے ہیں دل خواہ مخواہ مار رہے ہیں ماں باپ کے علم کی سطح یہ بتاتی ہے کہ نہیں اس کی تربیت کے لیے ضروری ہے اس کو پابند بنانا ہے کسی زندگی کا کسی زندگی پر اس کو چلانا ہے تو ایسے ہی اللہ کا جب نافرمان ہوتے ہیں تو اس کی دو کیٹیگریز ہیں ایک کافر ایک مسلمان کافر نام فرمان ہوتا اس کے لیے الگ قانون ہے چھٹی موت تک مہلت جاؤ جو, جو کرنا ہے کر لو مسلمان نافرمان ہوتا ہے تو اس کی پٹائی تمہارے لیے تم نے اسکول میں داخلہ کیوں لیا تھا کلمہ کیوں پڑھا تھا کلمہ پڑھا ہے تو اب پابند بن کے چلنا پڑے گا نہیں چلو گے تو ہم ٹھوکائی کریں گے اب اس کو قرآن پاک یوں بیان کرتا ہے ذر ہوں چھوڑ دو میرے نبی ان کو یا خ... کیوں آب یہ اپنی لذتوں میں ڈوب جائیں اور اپنی رقص گاہوں میں ناچ لیں ناش دو ان کو کرنے دو انہیں جو کرنا ہے کب تک یو لاکو یومہم محم یعدون یہاں تک کہ میری اور ان کی قیامت کے دن ملاقات ہو جائے در چھوڑ دو ومن خلق تو وحیدہ میں خود نمٹ لوں گا چھوڑ دو ان کو چھوڑ دو تو یہ قرآن کی آیات ذر یوبو و یل ابو النعم ولمکین ومن خلقت وحیدہ یہ ساری آیات ایک قانون بتا رہی جو میں نے پہلے کہا چھٹی کہ ہم ان کو مولت دے رہے ہیں موت تک کر لیں جو کرنے لیں مسلمان کے لیے کیا قانون ہے ولا نزی قن العزاب اکبر انہیں ہم نقد و نقدی پکڑیں گے لیکن تھوڑا تھوڑا پکڑیں گے تھوڑا تھوڑا انہیں ہم چھوٹا چھوٹا عذاب دیں گے بڑا عذاب نہیں دیں گے تاکہ یہ توبہ کریں تاکہ یہ توبہ کریں یہ تو کچھ بھی نہیں جو دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے جو یہ دوسری رکعت کی جو میں نے صورت پڑھی فیو اللہ اکبر کہ ان کو میرے پاس تو دو میں ان کو آزاب اکبر دوں گا عذابِ اکبر تو ہر ایک کی میں کہوں بہت بڑی بات ہے تو میرے سطح کے مطابق ہے جب اللہ کہے گا بہت بڑی بہت بڑا تو اس کی سطح کے لحاظ سے ہو جب اللہ لامحدود بڑائی رکھتا ہے تو اس کے عذاب کی بڑائی بھی لامحدود ہو جائے گی تو بڑا خوفناک مسئلہ ہے کافر کے لیے چونکہ ہمارے سامنے آخر نہیں نا نہ جنت نہ جہنم تو ہمیں شبہ پڑ جاتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ یہ ایسے جیسے ہم اپنے بچے کی پٹائی کر رہے ہیں یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے شفیق سے شفیق ماں بچے کو تھپڑ جو بچے ضدی ہوتے ہیں روز پٹائی ہوتے ہیں تو ایک اللہ کا قانون کافر کے لیے انہیں ہم نے ڈھیل دی ہوئی ہے اور انہیں پتہ کوئی نہیں یہ میں کہہ رہا تھا اللہ کی ڈھیل کو اپنی طاقت سمجھتے ہیں اللہ کی ڈھیل کو اپنا غلبہ سمجھتے ہیں اللہ کی ڈھیل کو اپنا اقتدار سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہیں پتہ بھی نہیں اور میں ان کو گھیرے میں لے چکا ہوں سنستر جہم حیف يعلمون انہیں خبر نہیں ان کے ساتھ کیا ہونے والا اور ادھر کیا قصہ ہے مارو تھا پڑھ پچانوے فیصد تو نمازیں چھوڑ چکے ہیں سو فیصد سود پہ آ چکے ہیں ساری معیشت سود پہ آ چکی ہے بے پرد کی تہذیب بن چکی ہے مارو انہیں جب تک یہ توبہ نہیں کرتے ان کو پکڑو لیکن یہ پکڑ وہ ہے جو ماں کی شفقت کی پکڑ ہوتی باپ کی شفقت کی پکڑ ہوتی کس کو بڑی مصیبت سے جہالت کی مصیبت سے بچانا چاہتی بد اخلاقی کی گندگی سے اسے بچانے کے لیے تہذیب سکھائی جا رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے ابدی آذاب سے بچانے کے لیے ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ایک حدیث یاد آ گئی مجھے بڑے زمانے کے بعد یا موسی موسا انجن لو ہی تو بےحبافی رہا موسی میرے کچھ بندے ایسے ہیں مجھ سے جنت مانگیں ساری ان کے قدموں میں ڈھیر کر دوں ساری اور جنت کیا چیز ہے ایک نوخن کے برابر جنت میں سے کوئی چیز اٹھا کے زمین پہ رکھ دی جائے نوخن کیا حیثیت ہے اس نوخن تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک شرق سے غرب شمال سے جنوب ساری کائنات اس ناخن کے برابر جنت کی چیز سے روشن بھی ہو جائے گی معطر بھی ہو جائے گی خوشبودار بھی ہو جائے گا. کیا چیز ہے وہ ایک پانی کا قطرہ اس کا سمندروں میں پانی کا قطرہ چھوڑو جنت کی عورت جو تھوکتی نہیں اس کے منہ میں تھوک ہے ہی نہیں تھوک عیب ہے لیکن اگر وہ کہیں زور لگا کے کوئی تھوڑا بہت اپنے لعاب میں سے کوئی پھینکنا چاہے تو ایک ذرہ سا ایک چھیٹا سا منہ سے نکلے اور جا کے سات سمندر میں پڑ جائے تو ساتوں سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے بہر الکاہل فلپائن کے پاس گیارہ گیارہ کلومیٹر میٹر گہرا ہے گیارہ گیارہ کلومیٹر گہرائی ہے بحر القاہل کی فلپائن اور برموڈا کے پاس سوت سمندر اس کی ایک ایک, ایک ایک چھوٹی سی رال ٹپک جائے ایک رال منہ سے لعاب کی ایک چھینٹ ساتوں سمندر کو میٹھا کر دے گی اس کے اپنے اندر کیسے میٹھاس ہوگی اللہ نے اس لڑکی کو ایسا حسن بخشا ہے وہ سورج کو صرف ایک انگلی ایسے دکھا دے اتنی خود چھپی ہوئی ہو اتنی انگلی اس کی باہر آ جائے تو یہ چمکتا سورج آپ کو اس طرح اندھا ہوتا دکھائی دے گا جیسے اب ستارے اندے ہو چکے ہیں نظر نہیں آ رہے اس کی انگلی کے کے ایک, ایک پور کے سامنے یہ چمکتا سورج غائب ہو جائے گا نظر نہیں آئے گا گم ہو جائے گا ایسی جنت پھر اس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اسلام آباد کی زمین کا بن جا بن گئی پہاڑوں جگہ بن جا بن گیا جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا میٹیریل خود تیار کیا ڈیزائن بھی خود کیا پر اس میں اتنی وسعت رکھی ہے مثلا ہم ایک گھر بناتے ہیں اس کو ہم ڈیکوریٹ کرتے ہیں ایک سطح پر جا کر کہتے ہیں کہ بس اس سے آگے اب اس میں مزید گنجائش نہیں کوئی گھر کوئی لڑکی کوئی لڑکا کوئی گاڑی کوئی پہاڑی کوئی وادی کوئی مرغزار کوئی آبشار کسی بھی چیز کو مزین کرنے کی ایک حد ہے اس کے بعد اسے ہم سجا نہیں سکتے اس کے بعد مزید کریں گے تو وہ بھدا نظر آئے چونکہ غصت کم ہے اب اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو بنایا جس ایک تو بنانے کا آپ نے قصہ سن لیا کہ ہاتھوں سے بنایا اپنے ہاتھوں سے فرشتوں سے نہیں بنوائے خود بنایا میٹیریل سونا چاندی زمرد یاقوت مشک عمبر زعفران کافور اور اپنا نور ساتھ اپنا نور اور اس میں دودھ شہد شراب پانی کی نہروں کو بہایا معین سلسبیل رحیق کے چشموں کو چلایا اور اس کے پرندوں کو بنایا ڈیزائن دیے پھلوں کو ان کو بنایا اور پکایا اور ایسا پکایا کہ پکے کھڑے ہیں نہ گرتے ہیں نہ گلتے ہیں نہ سڑتے ہیں اس میں صبا کو چلایا نسیم کو چلایا اس میں پھولوں کو پنکھڑیوں کو رنگ دیا جس رب نے مور کو دنیا میں ایسے رنگ دیے وہ جنت میں کیسے پرندے بنا کے بیٹھا ہوگا اچھا ہر چیز بنا دی اس کے بعد اس میں اتنی وسعت ہے کہ جس دن اللہ تعالی نے جنت الفردوس کو بنایا اس دن سے لے کر آج تک اس کی ہر چیز کو اور آج سے لے کر قیامت تک اس کی ہر چیز کو پہلے سے پانچ دفعہ زیادہ حسین بنا دیتے ہیں پانچ دفعہ اس کی زیبائش ہوتی ہے پانچ دفعہ اس کی ڈیکوریشن ہوتی ہے تو وہ آپ تصور فرمائیں وہ جنت کی لڑکی کیسی ہوگی جو بنی اس وقت جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو ہے نہیں اس دن سے لے کر آج تک وہ روزانہ پانچ دفعہ اللہ اسے سجا رہا اور پھر قیامت تک سجاتا جائے گا جب وہ اپنا نقاب اٹھا کر خامند کے سامنے آئے گی تو کیا قیامت گرے گی اس کے خامن پر اگر موت نہ ہوتی تو یہ مر جاتے وہ تو موت نہیں اس لیے نہیں مریں گی پھر اس کا گھر پھر اس کی نہریں پھر اس کے پرندے میں کہتا ہوں پھول پھول کی ایک پنکھڑی میں بھی اتنی وسعت ہے کہ وہ بھی روزانہ پانچ دفعہ سجائی جا رہی ہے مہکائی جا رہی ہے تو پتا کیا اللہ میں نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان تیار کر کے رکھا چونکہ ہمارے ہاں شوق بھی نہیں, بھی نہیں, بھی نہیں وہ سمجھتے ہیں جنت ایک باغ ہے وہاں جا کے بیٹھ کے خالی تسبیح پھیرتے رہیں گے اور جو کرنا ہے یہی کرنا ہے خود اللہ میزبان بن رہا ہے ہر لذت اور خواہش کو پورا کرنے کے لیے یہاں ہر لذت جنت کی لذت کا نمونہ ہے یہاں ہر درد جہنم کے درد کا نمونہ ہے تو اللہ تعالی یوں کہہ رہے ہیں یہ جنت اگر مجھ سے مانگے نا میرا بندہ اچھا پھر اس پر اللہ نے مہر لگا دی جنت الفردوس پر مہر لگی ہوئی ہے اللہ نے کسی کو نہیں دکھائی کسی کو بھی نہیں دکھائی وہ ایسے سیل ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اس میں داخل فرمائے گا تو ان کے سامنے سیل توڑے گا یا دیکھو تم سے پہلے یہاں کسی کا قدم نہیں آیا تمہارے لیے کھول رہا اللہ تعالیٰ نے جبریل کو جنت دکھائی پر وہ نہیں دکھائی جو وہ فردوس ہے وہ بند ہے کسی نے نہیں دیکھی تو ایک دفعہ اللہ نے جن, جبریل سے کہا ذرا میری جنت کا ذرا معائنہ تو کر کے آؤ جبریل جو جنت میں داخل ہوئے تو ایک نور کی چمک اٹھی وہ یہ سمجھے کہ کہیں اللہ پاک کی تجلی ظاہر ہو گئی تو ایک دم سجدے میں گئے ایک دم سجدے میں گئے یہ میں آپ کو نیچلی جنت بتا رہا ہوں فردوس نہیں بتا رہا ہوں وہ تو وہاں تو جبریل گئے ہی نہیں. تو آواز آئی ارفارا سخت روحل امین سر اٹھاؤ روح امین سر اٹھا تو جو سر اٹھایا تو ایک لڑکی کھڑی تھی جس کے چہرے کے حسن و جمال اور اس کے نور کی ضیا پاشیوں نے اس طرح اس طرح جنت کے افق کو جگمگایا کہ جبریل اسے اللہ کی تجلی سمجھ بیٹھا ٹھک سجدے میں تو دیکھ کے مبہوت ہو گئے کہنے لیں کہ میں قربان جاؤں تیرے بنانے والے پر الفاظ تو کچھ اور تھے میں نے اپنی زبان میں ترجمہ کیا تو وہ کہنے لگی تو جب پتہ بھی ہے میں کس کے لیے ہوں میں کس کی بیمی ہوں تمہیں پتہ ہے تدری لمن نہیں مجھے تو نہیں پتا ہوا جو اسلام آباد میں اپنی مرضی پہ نہیں چلے گا اللہ کی مرضی پہ چلے گا میرا اس سے نکاح ہو گیا یہ جنت جس میں فردوس بھی ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر میرا میرے کچھ بندے ایسے ہیں کہ یا اللہ دے تو میں ساری دے دوں چابی پکڑا دوں ولو من لم دنیا اور دنیا نے اگر مجھ سے کہیں یا اللہ ایک کھونٹی چاہیے کپڑے لٹکانے کھونٹی یہ چھوٹی نہیں ملتے بس یا اللہ ایک کھونٹی چاہیے وہ بھی لکڑی کی لوہے کی نہیں لکڑی کی میں نے اپنا کوڑا لٹکانا میں نے اپنے کپڑے لٹکانے تو اللہ تعالی فرماتے یہ اس لیے نہیں کہ وہ میری نظروں میں گرا ہوا ہے یہ وجہ نہیں ہے بلے اجما لہو من کرامتی میں اس کو قیامت میں بہت بڑی عزت دینا چاہتا ہوں اس لیے میں دنیا اس سے ہٹا دیتا ہوں ثم فم اہمی ہے میں نے دنیا کما یا سو پھر میں اسے اس طرح دنیا سے ہٹاتا ہوں جیسے چرواہا دیکھتا ہے کہ بکری جا رہی ہے گندی جھاڑی کو تو ایک لاٹھی مار کے اسے پیچھے ہٹاتا ہے وہ بیچاری میں میں کرتی روتی ہے کہ ہائے ہائے روٹی نہیں کھانے دی چرواہے کو پتا ہے کہ مر جائے گی تو کہ میں سے کھینچتا ہوں یہ کہ کہیں کہیں یہ دنیا میں پھنس کے خراب نہ ہو جائے ویسے ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے کچھ بندے ایسے ہیں انہیں دنیا دے دوں تو مجھ سے دور ہو جائیں گے لہٰذا انہیں فقر میں رکھتا ہوں میرے کچھ بندے ایسے ہیں انہیں فقیر کر دوں تو مجھ سے دور ہو جائیں گے لہذا انہیں غنی رکھتا ہوں میرے کچھ بندے ایسے ہیں انہیں صحت دے دوں تو مجھ سے دور ہو جائیں گے انہیں میں بیمار رکھتا ہوں میرے کچھ بندے ایسے ہیں وہ بیمار ہو جائیں تو مجھ سے دور ہو جائیں گے میں انہیں صحت مند رکھتا ہوں اتنے اللہ کرتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ تو بھائیو مسلمان کے ساتھ ضابطہ یہ ہے کہ اگر یہ غلط چلے گا تو تنبیہ آئے گی تمبی ہوگی ٹھیک چلے گا تو پھر اللہ باطل کو پکڑے گا اگر ساری دنیا کے باطل کو توڑنا ہے تو اس کا علاج ہے کہ سارے اسلام آباد سے توبہ کروائی جائے سارے پاکستان والوں سے توبہ کروائی جائے سارے عورتوں مردوں سے توبہ کروائی جائے ہر لائن کے کبیرہ گوناہوں سے توبہ کروائی جائے اور اللہ کے سامنے جھکایا جائے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر لایا جائے نظام تو اللہ نے بدلنا ہے اس کو دیر لگتی ہے جو ارادہ کرتا ہے تو اس کو کوئی دی. زور لگانا پڑتا ہے یوسف علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قصہ یہ قیامت تک کے لیے ایک سند اور دلیل ہے اللہ جھوٹ کو پنپنے دیتا ہے سچوں کو رگڑا دیتا ہے اور جھوٹے سمجھتے ہیں ہم بازی جیت گئے سچے شک میں پڑ جاتے ہیں پتہ نہیں ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے ہم سچے بھی ہیں اور پھر بھی یہ ہو رہا ہے تو یہ ایسے تزبزوں میں گاڑی چلتی ہے پھر ایک وقت آتا ہے جب اللہ پاک کی طرف سے امتحان پورا ہوتا ہے پھر سچ کے دلائل کھلتے ہیں اور باطل کے جھوٹ کے قدم اکھڑتے ہیں پھر یہ قصہ دہرایا جاتا ہے کہ وہ کنویں میں پھینکنے والے قتل کے منصوبے بنانے والے بردہ فروشوں کے ہاتھ بیچنے والے منڈی میں بولیاں لگانے والے وہی پھر جھک کر آتے ہیں اور آ... جئنا یہ ہم آئے ہیں آپ کے دربار میں اللہ کے واسطے تصدق علینا کچھ ہمیں صدقہ دے دیجئے اور اللہ تعالیٰ کہتا کھول دے اپنا پور آپ ایسے نقاب اٹھاتے ہیں ہل علمتم ما فعلتم بیوسف اذ انتن کچھ یاد ہے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا نادانی میں نبی کے اخلاق دیکھو بھائیوں نے سب کچھ اپنی مکر فریب ترتیب نظم مشورے سے بنایا اور یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں جب تم بھول سے یوسف پر زیادتی کر بیٹھے ہیں بھولے سے جب تم نادانی میں یوسف پر زیادتی کر بیٹھے کچھ یاد ہے پھر ان کی نظریں اٹھیں او ہو یوسف این کل انت, انت یوسف کہیں تو یوسف تو نہیں ہے ہمیں اونچا کر دیا کس بات پر اندیل صبر اور تقوی والا کبھی اللہ ضائع نہیں کرتا تو بھائی ہم تبلیغ میں یہ ذہن لوگوں کا بنا رہے ہیں کہ اپنی طرف لوٹو اپنی اعمال کو درست کرو حکومت کے خلاف جلسے حکومت کے خلاف جلوس تقریریں پچپن سال سے ہو رہی ہیں ہر آنے والی حکومت کے خلاف تقریر ہر آنے والی حکومت کے خلاف جلسہ جلوس گالی گلوچ کیا فائدہ ہوا پچپن سال ہماری بھی سن لو بھائی کہ اپنا جلوس نکالو کہ یا نفس تجھے نہیں چھوڑنا تیری ایسی تیسی تجھے اللہ اس کے رسول کا فرما بردار بنانا ہمیں تاجروں سے کہ تم اسٹرائک کیوں کرتے ہو کبھی اسٹرائک سے بھی کام بننا سوائے اس کے کہ غریب جو بیچارہ روزانہ تازہ مزدوری کرنے آتا اس کی روزی ماری گئی تمہارے تو ٹیلی فونوں پہ کام ہو گئے غریب کی دہاڑی تو چلی گئی اللہ کے سامنے جھکو جہاں سے کام ہونا ہے ہم توبہ کریں لوگوں سے توبہ کروائیں یہ ہے تبلیغ کا کام خود توبہ کریں لوگوں سے توبہ کروائیں عورتوں سے مردوں سے تاجروں سے ذمہ داروں سے اور توبہ ڈنڈے سے نہیں ہوتی توبہ دل کی کیفیت ہے ندامت ندامت کوئی مارنے سے پیدا ہوتی مارنے سے تو اور آدمی الٹا ہو جاتا ہے ندامت دل سے اٹھتی ہے اور دل سے اٹھنے کے لیے دل پہ محنت کرنی پڑتی کہ اس کے اندر میں گناہ کا احساس پیدا ہو جائے کہ میں مجرم ہوں مجھے توبہ کرنی چاہیے دبئی یہ تبلیغ کی محنت کا سارا خلاصہ ہے کہ ہر مسلمان اور پوری امت انفرادی اجتماعی طور پر جن مسائل کا شکار ہے اس کا سبب نہ امریکہ ہے نہ یہودی ہے نہ عیسائی ہے یہ تو نظر آتے ہیں اس کا سبب ہم خود ہیں ماں موسیبت اس کا سبب ہم خود ہیں دیکھو یہ جمعے کی نماز میں کتنے نمازی تھے یہ آسمان سے اترے زمین سے اگے کہاں سے آئے اسی گھروں سے نکل کر آئے اور ابھی اثر میں کتنے ہوں گے اور پھر مغرب میں عشاء میں فجر میں کیا صرف جمعے کی نماز فرض ہے صرف جمعے کو نماز فرض ہے باقی اللہ نے آٹھ دن چھٹی کی ہے یا اللہ کی روٹی صرف جمعے کو کھاتے ہیں باقی آٹھ دن چھٹی کرتے ہیں اللہ کا پانی صرف آٹھویں دن پیتے ہیں باقی سات دن بغیر پانی کے چلتے ہیں اللہ کی دھرتی پہ آٹھویں دن چلتے ہیں باقی سات دن ہوا میں اڑتے ہیں ہوا بھی تو اللہ کی پھر ہوا میں اڑیں تو ہوا بھی اللہ کی ہوا نہ ہو تو ہم تو ویسے نہیں اٹھ سکتے ہوا کی وجہ سے تو اٹھتے ہیں تو بھئی اللہ تعالیٰ سے ہم نے تو اعلانی جنگ کیے ہوئے ہیں جمعے میں آخر تک صفیں ہو گئیں اور فجر میں یہ دو صفح بھی مشکل سے ہوتے ہیں تو یہ کہاں چلے جاتے ہیں لوگ تو جب اس حالات سے جب امت گزر رہی ہو تو بھئی پہلا کام یہ ہے کہ توبہ کرواؤ پچانوے تو فیصد مسجد سے لوگ ہٹ چکے ہیں مسجد سے جڑو مسجد سے جڑو بھائی کوئی بے نمازی نہ رہے کوئی عورت بے پرد نہ رہے کوئی عورت بے نمازی نہ رہے تو اپنی اولاد کو بچپن سے رخ سمجھاؤ کہ تمہیں موت کے لیے تیاری کرنی ہے آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا اس کا حساب دینا تو اس میں کون سی بات ہے جو صرف تبلیغ والوں کے لیے اور آپ سب آپ سب کی چھٹی ہوئی ہم خود توبہ کریں اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں اوروں کو اس کے لیے تیار کریں ان سے بھی منت خوشامت کر کے توبہ کروائیں کیونکہ توبہ دل سے آدمی ارادہ کرے تو ہوتا اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک اگر ایک آدمی نے قتل کیا اور پھر اس کو پکڑا گیا جج نے پھانسی کا حکم دے دیا پھانسی ہو گئی لیکن اگر اس کے اندر ندامت نہیں تھی اور وہ اس پھانسی سے بچنے کے لیے تگ و دو کر رہا تھا تو اس کی یہ پھانسی اسے آخرت کے عذاب سے نہیں بچا سکتی اسے آگے پھر اس قتل کرنے کا عذاب دیا جائے گا کیونکہ توبہ تو کی نہیں وہ تو پکڑا گیا زبردستی ہاتھ میں آ گیا لہذا توبہ تو ہے نہیں یا یہ پکڑا جائے آگے بھی پکڑا یہاں بھی پکڑا گیا آگے بھی پکڑا جائے گا اس لیے بھائیوں کوئی حکومت اپنی عوام سے توبہ نہیں کروا سکتی کوئی حکومت اپنی عوام کو تقوے پہ نہیں چلا سکتی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس سارے بیٹھے مجمے سے میں یہ کہوں کل آپ سب کو ایم بی بی ایس ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کرنی ہے اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ کی بڑی پٹائی ہوگی اگر آپ ایسا کر لیں گے تو آپ کو فی کس دس کروڑ روپیہ ملے گا یہ میری جزا اور سزا اتنی پرکشش جزا دس کروڑ فی کس اتنی خوفناک سزا کے پھانسی پہ لٹکایا جائے گا یہ اتنی بڑی جزا سزا بھی آپ کو کل ڈاکٹر نہیں بنا سکتی تو وہ تربیت ہی محنت ہے جس میں پچیس برس لگتے ہیں بغیر تربیت کے کہہ دیا جائے ڈاکٹر بن جاؤ ایسا بھی کبھی ہو یہ آپ مجھے کہیں گے کہ مول صاحب پاگل ہیں ان کو پتہ تو ہے نہیں دنیا کا کوئی تو جانتے نہیں خالی مدرسے پڑھتے رہے انہیں دنیا کی خبر ہی نہیں یہ کیا فضول کیا فضول بات کر رہے ہیں اچھا میں یوں کہوں کہ بھائی کل آپ سب پکے مسلمان بن جاؤ سب عورتیں کل سے پکی مسلمان بن جائیں سورے پختہ مسلمان بن جائیں متقی پرہیزگار بن جائیں جو نہیں ہوگا اس کو سخت سزا ملے جو کرے گا اس کو نوکری ملے گی ہے یہ اتنا ہی پاگل پن کا بول ہے جتنا پہلا پاگل پن کا بول تھا کہ کل تک سارے ڈاکٹر بن جاؤ نہیں تو تمہاری خیر نہیں جیسے وہ ناممکن ہے کہ یہ مجمع کل ڈاکٹر بن جائے ایسے ہی یہ ناممکن ہے کہ آج میرے ہاتھ میں طاقت ہو اور میں اعلان کروں کل اسلام آباد میں کوئی فاسق نظر نہیں آنا چاہیے کوئی بدماش نہیں ہونا چاہیے سب جنید بردادی ہونے چاہیے تو جیسے وہ پاگل پن ہے ایسے یہ پاگل پن ہے جیسے وہ ناممکن ہے ایسے یہ ناممکن ہے ڈاکٹر بننا تو آسان ہے مسلمان بننا تو بڑا مشکل کام ہے انجینئر بننا کون سا مشکل کام مسلمان بننا مشکل ترین کام ہے جبھی تو اس کے لیے نبی آئے آپ نے دیکھا کہ نبی پل بنانے آیا ہو ڈیم بنانے, بنانے آیا اور انسان بننا مشکل ترین کام ہے تو یہ حکومت کر نہیں سکتی یا حکومت کو گالی دینے کا فائدہ ہی کوئی وہ بھی ہمارے جیسے انسان ہے جیسے ہم برے ویسے وہ برے ہم اچھے ہوتے وہ بھی اچھے ہوتے ہم برے ہیں وہ بھی برے ہیں. جس تالاب میں ساری ننگے ہوں تو ایک دوسرے کو تانہ دینے کا فائدہ کیا کا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کی منت خوشامت کر کے ان سے توبہ کروائیں خود بھی کریں ان سے بھی کروائیں جب اس کے دل میں اترائے گا کہ مجھے توبہ کرنا مجھے اللہ کی مان کے چلنا پھر وہ ٹکر لے جائے گا جب ایسا ایک معاشرہ افراد سے معاشرہ بنتا ہے تو معاشرہ ایک دم تو نہیں بنتا اینٹ اینٹ سے گھر بنتا ہے کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک دم اینٹیں کٹھی ہو کے گھر بن گیا ہو کبھی آپ نے دیکھا ایک دم لنٹر کی چھت پڑتی چلی گئی ہو ایک ایک تگاری ڈال کے چھت پڑتی ہے ایک ایک اینٹ کو مسالے سے جوڑ کے گھر بنتا ہے ایک ایک فرد کو تیار کیا جاتا ہے تب معاشرہ بنتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ اعلان ہو جائے معاشرہ ٹھیک ہو جائے تو ٹھیک ہو جائے ہمیں ہمارے گاؤں کے غریب ہے رواں ملتان اور ہمارے گاؤں کے درمیان بیٹھتا ہوں تو میں وہاں گیا بات کرنے تو ایک صاحب بیٹھے تھے کہنے کہ مجھے تم حکومت دے دو میں میں ایک ایک دن میں سب کو سیدھا کر دوں تو وہ ایک پیچھے سے انہی کا جاننے والا میں تو پہلی دفعہ گیا تھا ایسی بات ہو رہی تھی تو وہ تھوڑا تھے حکومتی کا کہا حکومت دے دو میں سب کو سیدھا کر دوں پیچھے سے ایک بولا چودھری جی آپ کے بیٹے نماز پڑھتے ہیں نہیں وہ تو نہیں پڑھتے ان کو تو سیدھا کر لو کہ نہیں تو یہ ساری باقی مان لیں گے جانور گھر بنتا ہے جانور کو ڈنڈے سے ہکایا جاتا ہے انسان کو سمجھا کے چلایا جاتا ہے سمجھائے گے نہیں تو چل ہی نہیں سکتا اور اندر کی طاقت سے چلایا جاتا ہے اس پنکھے کا تار کاٹ دیا جائے اس کو ہم کتنی دیر ڈنڈے سے چلا سکتے ہیں آخر ہم تھک جائیں گے یہ نہیں چلنے کا اور اس تار کو جوڑ دیا جائے ہاں؟ تو پھر خالی اشارہ کرو تو چلے گا اشارہ کرو تو روکے گا جب انسان کے دل کا تار اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے اس سے دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے حکم پہ نہیں چلا سکتی اور جب یہ تار جڑ جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو گمراہ نہیں کر سکتی اب سارے پاکستان والوں کا تار تو کٹا پڑا تو یہاں حکومت کیا کرے گی اس لئے بھائی ہم اپنا تار جوڑیں وائرنگ کریں وائرنگ وائرنگ کریں رگ رگ میں اللہ اس کے رسول کی محبت کو بسائیں تو یہ تو محنت سے بستی ہے کوئی ایسا ہی چھو منترا چھو کی اور ہو گیا کوئی آپ نے دیکھا کہ خالی چھو کی اور آدمی ڈاکٹر بن گئے چھو کی اور آدمی سیکٹری بن گیا ہے تو بھائی اسلام ہی کوئی ایسا سستا طریقہ زندگی چھو کرو اور آدمی بالکل ٹھیک ہو جائے بھاجی ایک نظر ایسی ڈالو کہ بس سارا ہی کام ہو جائے مجھے نہ کچھ کرنا پڑے ہیں اس لیے بھائی ہر مسلمان محنت کرے تب جا کے مسئلہ حل ہو تو یہ تربیت کے لیے ہم کہتے ہیں وقت لگاؤ اپنی مسجدوں میں وقت دو لوگوں کو مسجد سے جوڑو خود مسجد سے جوڑو پھر پھر کر لوگوں کو اللہ کے حکموں پر تیار کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین تیار کی پھر حکم سنائے اگر آپ پہلی کہہ دیتے شراب چھوڑو کوئی نہ چھوڑتا آپ پہلی کہتے زنا نہ کرو کوئی نہ چھوڑتا پہلے آپ نے دس برس ذہن سازی کی پھر حکم آتا تھا تکمیل ہوتی تھی یہ جو ہے نا پردے کا حکم رات کو آیا حضرت زینب بنت جہش کا ولیمہ تھا پانچویں ہجری میں یہ نکاح ہوا ہے یعنی اٹھارہ برس کے بعد پردے کا حکم آیا رات کو حکم آیا کہیں پتا چلا کہیں نہیں چلا ایک عورت فجر کی نماز میں آئی تو دیکھا باقی عورتوں نے سب نے پردہ کیا ہوا وہ ایسی آگی پیپر وہ کہنے کی تمہیں کیا ہوا میں کہا تمہیں خبر نہیں کہ کوئی نہیں کہا اللہ نے رات کو پردے کا حکم اتار دیا ہیں تمہوں نے نماز کے بعد بچہ دوڑایا کہا کہ میرے گھر سے چادر لے کر آؤ وہ گیا چادر لے کر آیا چادر اوڑھ کے پھر گھر گئی تو ان کے خامن نے کہا تمہیں تو خبر ہی نہیں تھی تو آ کے کر لیتی اتنے تردد کی کیا ضرورت تھی تو فرمانے لگی اللہ کے حکم کے معلوم ہونے کے بعد ایک قدم بھی اس کی مرضی کے خلاف اٹھانے کا مجھے حوصلہ نہیں ہوا یہی حکم اگر پہلے دن آ جاتا عورتوں کے لیے پردہ کرو کہتی ہاں جیسے آج کی عورت کہتی پردہ تو دل کا ہوتا ہے دل تو پہلے ہی پردے میں ہے اس کا پردہ کیا ہو تو پہلی پردے میں چھپایا اس چیز کو زیادہ جا جو ظاہر ہوتی ہے پردہ تو چہرے کا ہوتا لیکن چونکہ پیشاء اللہ اس کا رسول سے تعلق نہیں لہٰذا یہ, عمل یہ چیز عمل میں نہیں آ سکتی جب ہو جائے گا تعلق پھر خود ہی ہماری جماعت گئی کینیڈا ٹورانٹو میں ہم تھے کرنل امیر الدین ہمارے ساتھ ساتھ تھے وہ ہیں حیدرآباد حیدر इंडिया انڈیا کے تیس برس سے وہیں رہتے ہیں تو وہ انہوں نے بتایا کہ ڈینور امیرکا کا ایک شہر ہے وہاں وہ گشت میں گئے ایک مسلمان کا کلب تھا اس میں جب وہ گئے تو ایک لڑکی اسٹیج پہ ننگی ناچ رہی تھی اور ایک لڑکا ساتھ ڈرم بجا رہا تھا اور باقی بیٹھے ہوئے تھے سارے دیکھنے والے اکثر مسلمان ہی تھے عرب دوسرے بھی ملے جلے شراب ان کو چڑھی ہوئی تھی تو کرنل صاحب نے ایک ٹیبل پر ان کو جمع کیا اور ان سے بات شروع تو وہ لڑکی جو تھی وہ نیچے اتری اور ٹیبل پر جو ٹیبل کلاتھ پڑا ہوتا ہے وہ اس نے اٹھا اٹھا کے اپنے گرد لپیٹ لیے اور آ کر پیچھے کھڑی ہو گئی ان کو نہیں پتا چلا کہ لڑکی پیچھے کھڑی بات سن گئی انہوں نے بات ختم کی تو وہ تو نشے میں تھے انہیں کیا سمجھ میں آیا تو یہ لڑکی پیچھے سے بولی کہ مجھے آپ کی بات سمجھ میں آئی ہے مجھے بتائیے کیا کرنا ہے تو پھر انہوں نے پیچھے دیکھا تو وہ لڑکی کھڑی تھی تو انہوں نے کہا کہ بیٹے ہم یہ کلمہ پڑھاتے ہیں جو ہماری زندگی کو اپنانا چاہے اسلام کو ان کا مجھے پڑھا دیجئے کلمہ پڑھاؤ تو کہنے کی یہ میرا خامند ہے وہ جو ساڈرم بجا رہا تھا اس کو بھی کلمہ پڑھاؤ اس کو بھی پڑھا دیا پھر تین دن ان کو روز بلاتے رہے وہ آتی رہی بات سنتی رہی جاتی رہی پھر اس نے پھر انہوں نے اس کو ایڈریس دیا کہ اب ہم واپس جا رہے ہیں کوئی تمہیں مسئلہ درپیش ہو تو اس فون پہ بات کر لینا چار مہینے کے بعد اس لڑکی کا فون آیا وہ کہتی آپ مجھے پہچانتے ہیں ہاں پہچان رہا ہوں وہ ڈینور کی ڈانسر ہے کہاں میں وہی وہ ہوں کیا ہوا کہا ایک مسئلہ ہو گیا کہا کیا ہوا کہا بہت بڑا مسئلہ ہو گیا کہا کیا ہوا کہا آپ کے جانے کے بعد پھر آپ نے جو ہمیں طریقہ زندگی بتایا تھا اس کے مطابق پھر میں نے کلب چھوڑ دیا گھر میں بیٹھ گئی اس وقت ہم ایک رات کا پانچ سو ڈالر لیتے تھے ایک رات کا پھر میں نے کام چھوڑا میرے اپنے خامن سے کہا تم کام کرو تو پھر اس نے نوکری تلاش کی جو چالیس ڈالر یومیہ پر ہے چار سو ساٹھ ڈالر امریکہ میں روزانہ کی کمائی سے نکل جائیں وہاں تو بھوکے کو پوچھتا کوئی نہیں پیسے کو کترا پا... کوئی پانی کو مرنے والے کا پتہ نہیں ہوتا دس دن بعد پتہ چلتا ہے مر گئے تو ہم نے ہمارا مکان بک گیا گاڑیاں بک گئیں ہم ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں ہیں میرا خامین کام کر کے آتا ہے میں گھر میں رہتی ہوں آپ نے ہمیں کہا تھا کہ اپنے رشتہ داروں کو دعوت دیا کرو تو ہم روزانہ شام کو پھر اپنے رشتہ داروں کو دعوت دینے نکلتے ہیں میاں بھی آج ہم جا رہے تھے تو میں نے ہم بس میں تھے تو میں نے ایسے بس کو پکڑا ہوا اس کی جو ہیڈ ریسٹ ہوتی میں نے اس پر میں نے ہاتھ رکھا ہوا تھا تو بس کو بریک لگی تو یوں میرا کرتے کا آستین پیچھے ہٹ گیا میری کلائی ننگی ہو گئی اس پر مجھے دوزخ تو نہیں ملے اور یہ کہہ کر اس نے رونا شروع یہ کون لڑکی ہے جو چار پہلے بلکل ہو کر مردوں کے سامنے کھڑی ہوئی کھڑی ناش رہی چار مہینے کے بعد کہہ رہی میری کلائی ننگی ہوگی میں دوزخ میں تو نہیں جاؤں تا. اگر اس لڑکی کو اس وقت کہا جاتا کپڑے پہنو گی کون ہو تم جب اس کا ذین بنا محنت ہوئی تو وہ ایک کلائی کے ننگا ہونے پر بیٹھ کے آنسو بہا رہی ہے کہ میرا ہوگا کیا ان کی تہذیب ہماری طرف لوٹ رہی ہماری تہذیب ان کی طرف جا رہی میں تو ہر مجلس میں اس جملے کو دوہراتا ہوں کہ مغرب میں سورج بھی ڈوبتا ہے ہماری نسل مغرب میں کیا تلاش کرنا چاہتی مغرب تو اندھیروں کی جگہ ہے یہ نوجوان مغرب میں کون سی روشنی دیکھ رہے ہیں؟ مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے وہاں سفینے ڈوبتے ہیں وہاں سورج ڈوبتا ہے مشرق ابھرنے کی جگہ ہے مشرق سے روشنیاں بلند ہوتی ہیں مغرب کی مغرب اندھا مغرب کا افق اندھا مغرب کی تہذیب اندھی مغرب کی انسانیت اندھی مشرق روشن ہے اس کا افق روشن ہے بلندیوں کی جگہ ہے ابھرنے کی جگہ ہے اللہ نے ہمارے نبی کو مشرق وسطیٰ میں پیدا کیا مغرب میں نہیں پیدا ہوئے مشرق میں ہمارا قبلہ ہمارا نبی مشرق وسطی میں آیا ہے مشرق وسطی سینٹرز مڈل ایسٹ جس کو کہتے ہیں تو ہم تو ان کو اس تہذیب پہ لانا چاہتے ہیں یہ ہماری نسل ان کے پیچھے جا رہی پتن ان کا بنے گا کیا دم توڑتی تہذیب کے پیچھے چلنے والوں کو کبھی منزل نہیں ملا کرتی وہ بھی اسی طرح ہلاک ہوتے ہیں جیسے وہ ہلاک ہو رہے ہوتے ڈوبتے سفینے پہ کوئی نادان نہیں سوار ہوا کرتا بے حیا تہذیب کو کبھی اللہ تعالیٰ نے پنپنے نہیں دیا ہمیشہ بڑی درد کی مار دی ہے یہ تہذیب بے حیا ہو چکی ہے یہ زندہ نہیں رہے گی یہ ٹوٹے گی کب اللہ توڑے گا یہ اس کا علم ہے لیکن دیر نہیں ہے جلد ہوگا یہ کام اللہ کفر کو برداشت کرتا ہے بے حیائی کو برداشت نہیں کرتا اس لیے بھائی بڑا اہم وقت کا تقاضا ہے توبہ کرو توبہ کرواؤ اوروں کو برا کہنا چھوڑو اپنی برائیاں تلاش کرو میں برا ہوں بس باقی سارے ہی ہیں اس کے لیے ہم کہتے ہیں چار مہینے لگاؤ چلّا لگاؤ اپنے مقام پر مسجدوں میں جڑ کے لوم تیار کرو یہ دین ذہن سازی سے آتا ہے ایسا تھوڑا ہی ہے کہ فرما فٹ کر دیا ذہن تیار کرنا پڑے تو اب بتاؤ بھائی اتنے بڑی محنت ہے اتنی بڑی ضرورت ہے یہ اس وقت کا سب سے بڑا رفاہی ادارہ ہے تبلیغ ویلفیئر سوسائٹی تبلیغ سے بڑی دنیا میں کوئی نہیں کہ جہنم سے بچانے کا نظام چلایا جائے یہ بیچارے دو سے بچے تو اب بولو بھائی کون ہمت کرتا ہے اسلامک وائس ڈیجیٹل ساؤنڈ اسٹوڈیو پاکستان میں اسلامک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ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 دو, دو پانچ, پانچ, پانچ تین, تین سات, سات سیفر سیفر